وخير الهدي حبی محمد بدع ضلال اِن من همزه علیہ وسلم بسم اللہ ارحصمان رحیم ربش رحلی من ویسر تمانی اولی بسم اللہ ارحصمان الرحيم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 الحمدللہ للہ آج تیرہ سپتمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو بیالیس میں ون فورٹی ٹو میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت توبہ کی تین کرٹیکل آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یعنی آیت نمبر ہنڈریڈ ہنڈریڈ اینڈ ون اور ہنڈریڈ ٹو سو ایک سو ایک اور ایک سو دو اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمائین رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھیانوے عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک میں صورت الطبہ کی تین آیات بھی درج ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر چھ مختلف مقامات سے آیات درج ہیں انشاءاللہ ہماری یہ آج کی گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیوں کے اختلاف کے حوالے سے ایک ڈسائسو انشاءاللہ یہ لیکچر ہوگا آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں ان کے نمبر بھی بتا دوں گا صورتوں کے نمبر بھی بتا دوں گا کون کون سی صورت ہے اور اس کی کون سی آیت نمبر ہے اور جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ تمام کرٹیکل احادیث کے میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کوم اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے الحمد میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعال نے ای دعوت کی توفیق دی الیکٹرانک دعوت اور تبہیدن میں آخری بات آج کے لیکچر کے حوالے سے بڑی ضروری ہے وہ کر دوں کہ بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اور پھر 2008 آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیعوں کے ساتھ بھی آج بھی میں تمام علماء سے رابطے میں رہتا ہوں جس کی بھی حق بات ہے قبول کرتا ہوں اور جہاں پر اختلاف ہو تو میں فرقہ واریت کی لانت سے بچتے ہوئے حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور دوسرا اعلان یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لئے دفنا دیا ہے اور یہ بات یاد رکھیے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 اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں ایک دفعہ درود شی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید سورۃ توبہ ایت نمبر 101 اور 102 اعوذ باللہ السبیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ریفنس پیج اپنے سامنے کر لیجئے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ اور سبقت لے جانے والے اور پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان سابقون اللہ ولون کی پیروی کی رضی اللہ ان ہمد اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بھائیو یہ پہلی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان تین آیات میں تین کیٹگری سے ہاب اکرام علی مردوان کی بیان ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ تین طرح کے لوگ تھے ان میں سے پہلی کیٹیگری یہ بیان ہوئی کہ سبقت لے جانے والے اور شروع میں پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے اور بعد میں بھی جنہوں نے قبول کیا لیکن بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی وہ آپ جنات ان تجری تشتی انہار اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ذالک الفظ العظیم یہ ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے جو سابقون الاولون اور احسان کے درجے پر ان کی پیروی کرنے والے لوگوں نے حاصل کی یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے ہم صحابہ اکرام علی مردوان کے لیے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم اجمعین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سب سے راضی ہو اب دوسری کیٹیگری آ رہی ہے اگلی آیت میں صورت الطعبہ کی آیت نمبر 101 سو ایک وہ ممکن من العرابی منافقون اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد اس بستی کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں آراب میں سے بادیا نشینوں میں سے بدو میں سے جو کہ منافق ہیں وہ من اہل المدینہ اور مدینہ شریف میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں آپ کے اصحاب میں ہی موجود ہیں ہے وہ منافق مردو علم نفاق وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں لالمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابۂ کرام علی امردوان تم ان منافقین کو نہیں جانتے تمہارے علم میں نہیں تم ہی میں چھپے ہوئے ہیں لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے نحن نہ ہم ان کو جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے سنز بہم مرتعین ان کریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے سما یوردون الاآ اور پھر اس کے بعد ان کو لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن کے عذاب کی طرف ولی ادب اللہ تعالیٰ یہ دوسری کیٹیگری آ گئی اسحاب کے اندر اب آ رہی ہے جناب تیسری کیٹگری ان تینوں کیٹگریز کو میں ان پھر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کروں گا کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان شاء اللہ تیسری کیٹیگری و خرون و آخر اطرف بہم اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کے اصحاب میں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے خلط امن صالح و آخر ان کے ملے جلے امال ہیں خلط ملت ہیں وہ نیک امال بھی کرتے ہیں اور برے امال بھی اصل ائتو بلیہم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اب تین کیٹیگری پتہ چل گئی ایک تو ہیں پکے منین سابقون اور ان کی پیروی کرنے والے پھر متبعین دوسری کیٹگری پکے منافق مدینہ شریف میں بھی اور ارد گرد بھی اور تیسری کیٹیگری جو ملے جلے لوگ ہیں ہے تو مسلمان ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان اس لیول میں راسخ نہیں ہوا وہ اچھے امال بھی کرتے ہیں اور برے امال بھی کرتے ہیں لہذا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان میں تمام لوگ ایک لیول کے نہیں تھے ان میں ایمان والے بھی موجود تھے ان میں منافقین بھی موجود تھے اور کمزور ایمان والے بھی موجود تھے اور آج بھی اسی طریقے سے یہ قیامت تک رہے گا کامل ایمان ایمان والے لوگ بھی رہیں گے منافق بھی رہیں گے اور کمزور ایمان والے بھی رہیں گے اسی لیے سورت البقرہ کے ابتدام میں ہی اللہ تعالیٰ نے تین کیٹیگریز مینلی بتا دیں انسانوں کی اب یہ جو تیسری کیٹگری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت الطبہ میں یہ اشار فرمایا پھر آیت نمبر چورانوے بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آبزرو کرے گا اب تم انڈر ابزرویشن ہو جو ایسے کمزور لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ اب مستقبل میں تم کیسا پرفارم کرتے ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا اگر تم لوٹ آؤ گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھر تو بالکل درست اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اسی طریقے سے جاری رکھو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو منافقین کے ساتھ ہونے والا ہے بھائیو ان آیات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور میں اس کو یہ جملہ بولتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے اہل تشیوں کا جو مقدمہ ہے اہل سنت کے خلاف بظاہر وہ ففٹی پرسینٹ حق پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی امردوان سب ایک لیول کے نہیں تھے ان میں پکے ایمان والے بھی تھے کمزور ایمان والے بھی تھے اور پکے منافق بھی تھے جن کو نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ باقی صحابہ اکرام علی امردوان جانتے تھے وہ اس طریقے سے ملے جلے تھے تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات ان کی حرکتیں جب پتہ بھی چل جاتی تھیں ایسے منافقین بھی تھے جو بالکل اڑیاں ہو کر سامنے آ جاتے تھے اور واقعی نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کروایا کرتے یہ آج مسلمانوں میں فتنہ اٹھا ہے کہ نہ اہل سنت اہل تشید کے کلمے کا احترام کرتے ہیں نہ اہل تشیو اہل سنت کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بھی جو منافقین تھے ان کا بھی کلمے کا احترام کرتے تھے کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کے ثبوت میں, میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اب مولوی چھپاتے ہیں ظاہر ہے کہ بخاری مسلم تو بھائی میں نے خود نہیں لکھی یہ اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں کے بھی جو جعید علماء ہیں وہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں الحمد تو یہ تینوں حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث بخاری میں چار ہزار نو سو پانچ مسلم میں چھ ہزار پانچ سو تراسی بن ابئی سے متعلق زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی انہوں نے جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مکے میں ہی شروع میں مسلمان ہوئے دار ارکم کہلاتا تھا اور اسی نام پر جماعت اسلامی والوں نے اپنے سکولوں کی جو چین شروع کی اسے دار ارکم کا نام دیا تو زید بن ارکم نے ایک جہاد سے واپسی پر عبداللہ بن اوبئی کو جو حضور کے ساتھ جہاد کرنے گیا ہوا تھا قتال کرنے صحابیت کی شکل میں واپسی پہ آتے ہوئے ایک مہاجر اور انصار کا آپس میں جھگڑا ہوا تو اس دوران اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ضلیلوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اس نے زلیلوں کا لفظ استعمال کیا وہاں سے ان کو نکال باہر کریں گے یہ کہاں سے آ کے پردیسی مدینہ شریف میں حکمران بن گئے اب زید بن ارکم نے یہ بات سن لی انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر فرمایا آپ نے ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اللہ تعالی نے زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں سورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ نازل فرما دی اور سیم وہی الفاظ جو زید بن ارکم نے سنے تھے اور حضور سے شکایتن کہے تھے وہ قرآن میں نازل ہوئے صورت المنافقین کی عائد نمبر آٹھ میں کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے سن لو عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لئے ہے مومنین کے لیے ہے لیکن یہ منافقین نہیں جانتے یہ تائید زید ابن ارکم کی, کی گئی اور جب یہ کنفرم ہو گیا تو سیدنا نام فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں عبداللہ ابن اب کی تو حضور نے وہاں فرمایا کہ عمر چھوڑ دو ورنہ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی آپ نے قانون صحابی ایکسپٹ کیا لو کہیں گے یہ اپنے صحابہ کلمہ گو تو تھا وہ اور یہی وہ حدیث ہے جس کا ایک ترک ہے صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو جس میں واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے جو قتل حسین رضی اللہ ان کے بعد اہل مدینہ نے جزید ابن ماویہ کی بیت توڑ دی تھی تو اس نے پھر مدینے پر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا وہاں پر زنا کروایا معذ اللہ اپنی فوجوں کے ذریعے یہ ایک دردناک ایک داستان ہے اور کتنے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے جزید کی فوج فوجوں کے ہاتھوں تو بخاری میں چار ہزار نو سو چھے نمبر حدیث یہی زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ ہو کے کانٹیکس میں اس میں واقعہ ہرا کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب واقعہ ہررا ہوا تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے یہ بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تو زید ابن ارکم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں اللہ نے انصار کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے تو انس ابن مالک کی وہ ڈھارس بندی انہوں نے وہ جب خط پڑھ کر سنایا تو پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا یہ زید بن ارکم وہ ہے جس کی شان میں صورت المنافقون کی آیت نازل ہوئی تھی آیت نمبر آٹھ اور قربان جاؤں امام بخاری صورت المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو چھے نمبر حدیث یہی لے آئے اور یہ بتایا کہ واقعہ ہرا ہوا تھا اور زید ابن ارکم کو اس چیز کا غم تھا اور انس ابن مالک کو بھی غم تھا الحمدللہ للہ یہ بخاری سے بھی یہ بات ثابت ہوئی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقنل حدیث ہے بخاری میں 6933، مسلم میں 2449، ہزار چار سو التمیمی ابن ان نجدی کے بارے میں یہ وہ خبیز تھا جس نے اللعناد مال غریمت کی تقسیم پر امام کائنات سید اللہ قرین شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا سید النا امولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تام کرتے ہوئے کہا تھا ابتقلّہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کا ویادب اللہ تو حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا سیدنا خالد ابن ولید کھڑے ہوئے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس قبیز کی ہم گردن یہاں اتار دیں آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اگر اس کو قتل کیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے تو ابن ذوالخبیسرا تمینی کے کلمے کا بھی حضور نے احترام کیا اس کو بھی کہا صحابی کے صحبت کرنے والے ہے تو وہ منابق تھے بالی پوری حدیث جو نجدیوں کے حوالے سے ہے یہ خوارج پھر ظاہر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہی فرمایا کہ اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے اور بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا وہ کتال ہے جو نہروان کے مقام پر انہی خوارج کے خلاف کیا گیا اور مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے غدیر خم کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یوں ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے سامنے بلند کیا جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار تیرہ نمبر حدیث ہیں اور فرمایا من مولا ہو علی مولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی یعنی جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی رضی اللہ ہو ہونے چاہیے ہم اپنے علماء کے لیے بھی مولا نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں سورہ تحریرین کی آیت نمبر 4 میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ جبرعیل فرشتے اور ایمان والے اور یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے اور سورہ الحضاب میں آیا اولا من نبی صلی اللہ علیہ ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو اولا مولا کا مطلب ہے دلی محبوب اردو میں محبوب اولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریبی کے لیے اولا قریبی تو مولا علی کا وہ کتاب وہ ڈیٹیل سے جتنی حدیث ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر چورانوے میں بیان کی ہیں جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق پچاسی منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے ابن ذلخواثر تمیمی کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج محل نہیں کے میں اسے بیان کروں بہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا ان کے خلاف خوارج کے اور نہروان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو فتح دی اور یہاں پر مجھے وہ ضمنً حدیث بھی یاد آ گئی صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مبمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق لہٰذا یہ مولا کی تشریح صحیح مسلم میں بھی ہو جاتی ہے کہ علی سے محبت رکھنا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے اٹ از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان محبت علی رضی اللہ عنہ بھائیو پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی منافقین کو یا ائی الدینہ نافک کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا حران کن بات ہے پورے قرآن میں آپ کو یازینہ آمنو ملے گا یا اوہل کافرون ملے گا اے کفر کرنے والوں اے ایمان لانے والوں لیکن اے منافقت کرنے والوں یہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا کیونکہ قرآن پاک نے بھی ان کے ظاہر کلبے کا احترام کرتے ہوئے منافقین منافقین کو بھی قرآن میں یادینا آمنو کہ مخاطب کیا گیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعوی ہو قانونن تو وہ مسلمان تھے قانون وہ صحابی بھی تھے کلمہ گو تھے اس کے ثبوت میں سورت توبہ کی آیت نمبر 38 ہے سورت النساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر 147 ہے سینتالیس ہے سوریہ میں 166 نمبر آئےت ہے اور اسی میں پھر وہ سوریہ عال عمران میں غزوہ عہد کا بھی ذکر آیا کہ جب عبداللہ بن وبئی تین سو اپنے ساتھی لے کر غزوہ عہد سے الگ ہو گیا تھا وہ حضور کے ساتھ قتال کرنے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہزار صحابہ نکلے تھے تین سو الگ ہو گئے تو وہ منافقین تھے کل منگ ہوئی تھے تو منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے منافق کی نشانیاں کیا ہے منافق کا شری حکم کیا ہے اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے عملی منافق کیا ہوتا ہے منافقت کا علاج کیا ہے صورت النساء کی آیت نمبر 137 سے 47 کے دوران جب یہ آیات آئی تھی تو میں نے وہ گفتگو کی تھی جو مثلا نمبر 34 کے نام سے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے 40 منٹ کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ تو وہ منافقین تھے جن کا پتہ چل گیا اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں البتہ جب ان کی ایکٹیویٹی سامنے آتی تھیں تو پھر اندازہ ہوتا تھا پھر بھی ان کے نام سیگے راز میں رہے اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب اقبا ہیں گھاٹی والے اصحاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب تبوک میں بھی ساتھ گئے جو مشکل ترین غذبہ مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے ساتھ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبی کے مقابلے پر اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا یہ مناقب کی بنیاد پر بنائی گی مسجد کیونکہ یہ مناسب تو مسلمانوں پہ چار تکبیریں پڑ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں ان کا بھی مان تو ہے نہیں تھا ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی رومن امپائر کیسرے روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں رہے اس کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں تیس ہزار جانصار صحابۂ کرامردوان کا مقابلہ نہیں کر سکی اور انہی منافقین میں وہ اسحاب اقبات تھے گھاٹی والے اصحاب ساتھ گئے گزبے تبوک پہ اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی شہید کرنے کی اور اس سازش کا ذکر سورت و توبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور میں گزر چکا ہے اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ابن کے مطابق 3742 نمبر حدیث ہے کہ حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہو رازدار رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ ہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ منافقین کے نام بتائے تھے اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب اکرام میں میرے اصحاب میں بارہ منافق ابھیان حضور نے لفظ استعمال کیا میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا یہ قرآن میں بھی آیا صورت الراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائیں یعنی یہ جس طرح ہے دنیاوی اعتبار سے بالکل اس طریقے سے امپاسبل ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں اور یہ نام حزیفہ ابن یمان کو بتائے گئے اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تیئیس ہزار آٹھ سو ترتالیس نمبر حدیث اور دلائل النبوا امام بحیکی کی کتاب میں دو ہزار چھ نمبر حدیث ہے یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں غزل تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں تو بالکل رات کا آخری پہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عبار ابن یاسر ربی اللہ تعالیٰ ہو تھے اور حضیفہ ابن یمان ربی اللہ تعالیٰ آگے آگے تھے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلق حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے ولی آدبہ تعالیٰ حضرت وضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عن ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الضیفا سے کہا کہ وضیفہ میں تو متادوں ہی منافقین کون ہے لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بارہ منافقین کے نام حضرت الضیف ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت الضیف ابن یمان شریک نہ ہو کہ کہیں یہ منافی ہی نہ ہو تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے بہرل جانسار بھی موجود تھے حضرت عمار ابن یاسر اور حضیف ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانساری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے اب رہا بھائی باقی صحابہ کرام کا معاملہ جو سابقون الد الا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحا سی زبیر سعید ابو عبیدہ ابن جرہ ہی جانسار تھے زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی معذ اللہ کے ان میں منافقت تھی مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی غلطی ہوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کا یہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی ملتی ہے روایت بخاری میں بھی موجود ہے اہل سنت کے ہاں بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد و رسول اللہ نہ لکھیں سہیل بن عمر نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ اس میرا نام مٹا دو تو انہوں نے کہا یارسول میں کبھی بھی آپ کا نام نہیں مٹاؤں حضور کی محبت میں کیا پھر آپ نے کسی اور سے کہہ کہ وہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا لیکن قربان جاؤں اسی موقع پر بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کے خیمے میں گئے اور کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں حضور نے ان کی اس بات کو بھی نافرمانی کے طور پر شمار نہیں کیا اس قسم کے واقعات حضرت عمر سے بھی ہوئے اسی صلہ دیبیا کے موقع پر جب دب کے یہ صلاح کی گئی بظاہر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار صلی کیا ہم سچے نہیں ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے تو حضرت اب بکر نے ڈانٹا اور کہا عمر ڈر یہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی روتا تھا کہ میں نے حضور سے اس طرح بات کیوں کی جا کے لیکن یہ ایک آدھ واقعے سے کسی کی پوری زندگی زیروں سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی کیا آپ اس کو منافق کہنا شروع کر دیں منافقین ضرور موجود تھے جو بعد میں پھر ایسے لوگ بھی تھے جن کا نفاق سامنے آیا اور بعض ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتک بھی ہو گئے ایمان ہی چھوڑ گئے حضور کی وفات کے بعد ان کا ذکر میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کر کروں گا بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابھی ہم جو سابقون الاولون جو شروع سے ایمان لانے والے ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ مولا علی جیسے لوگ مولا ابو بکر جیسے لوگ مولا عمر جیسے لوگ مولا عثمان جیسے لوگ زید ابن حارثہ جیسے لوگ سعید ابن زید جیسے لوگ سعد ابن ابی وقاع جیسے لوگ رضی اللہ علیہ اجمعین ان کی شان میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور سہیول اسناد احادیث کیا کہتی ہیں میں اس کو ڈسکس کروں تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان کی تین مینلی کیٹاگرز تھی ایمان والوں کی کیٹاگر جو ایمان لے آئے تین بینچ مارک ہیں پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے کر آئے یعنی مہاجرین یہ سب سے اعلی درجے کے مسلمان ہیں تو ہجرت پہلا بینچ مارک ہے ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے دوسرا بینچ مارک ہے سلح دیبیا سے پہلے ایمان لانے والے اور سلح دے بیا کے بعد ایمان لانے والے کیونکہ سلح دےبیا سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا پینٹی اور سلح دبیا کے بعد تو سارے لوگ ایمان لا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو گلبا ہو گیا تھا اور تیسرا بینچ مارک ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد وہ تو بالکل اینڈ پہ سلح الدیبیہ کے بھی تین بینچ مارک ہیں اور اس میں سے پہلا بینچ مارک تو ہم سن چکے سورت الطبہ کی آیت نمبر سو میں کہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں جو سبقت لے گئے وہ اول نمبر پہ ہیں اگلی جو دو کیٹاگر کے لوگ ہیں ان کا ذکر اب آپ کے ریفرنس نمبر ایک پہ اب آ جائے الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے اس جبنا کا تحت تخت جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درق کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی صحیح بخاری میں موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چودہ سو صحابہ جو ساتھ تھے ان سے بیعت لی موت کے اوپر بیعت لی کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں لیکن وہ افواہ تھی بعد میں عزر عثمان غنی آ گئے یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے وہ چودہ سو کے قریب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی درخت کے نیچے فعالم معافی قلو بہم تو اللہ تعالی نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا انہوں نے اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا فن ضلع سکینت تو اللہ نے ان پر سکینت سکون نازل فرمایا وہ اصا بہم اور بطور انعام انہیں بالکل قریبی فتح اتا فرما دی یعنی صلاح حدیبیہ ایک فتح ہے کیوں فتح ہے کہ پہلی دفعہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے وہ بدر میں مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آئے اود میں آئے خندک میں آئے لیکن سلاح دیبیا کے موقع پر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے صلاح کی طرف اپنے آپ کو آبادہ کیا یعنی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا اور یہیں سے فتح شروع ہوئی اور مسلمانوں کا گراف پھر نیچے نہیں آیا سلا ادہیا کے بعد یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں جا کے پھر دونوں سپر پاورز بھی رومن امپائر بھی گری اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کو دنیا جہان کی دولتیں ان کے قدموں میں ٹھیر فرمائی الحمدللہ. دوسرا ریفرنس سورت الفتح کی آیت نمبر انتیس آخری آیت ہے بڑی مشہور آئے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین ماہ اور جو ان کے ساتھی ہیں علی القفار وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں روحما بئ لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہے یہ وہ چودہ سو صحابہ کی شان ہے اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا صلاح حدیبیہ کے اور انہی کے کانٹیکٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافی مان کے مسلمان ہوئے پوری زندگی اسلام کی پیٹ میں چھرا گھونکتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑ لیا ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیالت کرنا ہے اور اپنا لکما قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے اس سے بڑی کوئی خیالت نہیں ہو سکتی تو یہ میں نے کانٹیکٹ کے طور پہ بتایا کہ یہ کس کے لیے وہ چودہ سو سہابا جنہوں نے اصحاب شجرا جن کو کہا جاتا ہے یہ آپس میں نرم دل اور کافروں پر سخت ہیں تراہم رکانا تم انہیں دیکھو گے سجدے کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے سیماہم فی اثر سجود ان کے چہرے سے ان کے سجدوں کی علامات ان کے چہرے کی رونق بتاتی ہے اور کئی کو پریکٹیکلی مراحب بھی ڈلے ہوئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں نشان پڑ جانا سجدے کا ضروری نہیں کہ سب کو پڑے لیکن بار ان کے چہرے پر رونق تھی ان کی رات کی عبادتوں کی اور اللہ کے حضور جھکنے کی رال کا فِي الحمت ان کی مثال اللہ نے ان کی صفات تو, تو رات میں بیان کی تھی اساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مت الحمل اور ان کی مثال انجیل میں بھی آئی تھی لیکن یہ وہ پرٹیکولر لوگ ہیں جو سلح دیویا سے پہلے مسلمان ہوئے اخرج ان کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کی کومپل نکلے ذرا پھر وہ مضبوط ہو تکویت پکڑے فس تب اور پھر وہ مضبوطی کے ساتھ سیدھی کھڑی ہو جائے جیسے ایک کومپل پھوٹتی ہے اللہ سوکی اپنے تنے پر یو عجبرا لیبیز وبی ملک اور ایسی کھیتی یہ پھیل جائے کہ وہ کسان کو بھلی معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پھر اب آپ کے ساتھ اتنی جانسار دھابا کی جماعت تیار ہو گئی یہ پوری ایک فصل تیار ہو گئی اب اس کھیتی کا کسان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یہ مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا ملکار تاکہ کافروں کے دل جلیں وعد اد اللہ اللہ عمن و عام اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمال کریں من ہم و اجر عظیمہ ان میں سے جو ہوں گے ان کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں صحابہ کے بارے میں کہا ان میں سے تمام صحابہ نہیں منہم ان صحابہ میں سے بھی جو صحیح ایمان والے ہوں گے جو نیک امال کریں گے مستقبل میں بھی اور مغرت والے ہوں گے اور وہ بخشش والے ہوں گے یہ منہم اس طرف جو جا رہا ہے اس کی تفصیل میں اگلی آیات میں خود کر دوں گا انشاءاللہ کہ منہم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا تیسرا ریفرنس سورت الحدید کی آیت نمبر 10 یہ ہے وہ تیسرا بیچ مارک وہ مالکم اللہ تم فکوفی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے و دلہ ہی میرا جبکہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے لا یستوی منکم من کم من من قبل الفتح وقاتل تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے الا کا آزم درجہ وہ تو درج میں بہت بلند ہے من الزین انفق من بعد وقات القات ان لوگوں سے کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور انہوں نے بعد میں قطال کیا یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور بعد والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن وہ کل لو اب جو ایمان لے آئے ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے جو صحیح طریقے سے اب بھی پرفارم کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جونیئر مسلمان ہو اور وہ سینئر مسلمان ہے ان کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اچھا وعدہ رکھا ہے خبیر اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ امال کر رہے ہیں یعنی اوپن نسر نہیں دے دیا کہ امال کی بنیاد میں فیصلہ ہونا ہے یہ نہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لی ہے تو اب جنت جو, جو ہے گرنٹیڈ ہو گئی ہے حضور کو دیکھ لی ہے تو اب گرنٹیڈ ہو گئی ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے امال سے باخبر ہے دیکھے گا اب اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار کریٹیکل احادیث اور چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اب اندازہ کریں میں باہر نہیں نکل رہا اس لیے کہ وہ پھر بعد میں کوئی ایسا چکر نہ کریں اگر باہر بھی نکلوں گا تو جو بالکل ایگریڈ کپان حدیث ہوگی بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر میں وہی حدیث پیش کروں گا بر یہ چاروں حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن ان حدیث انہی کامل ایمان مومنین کے بارے میں بخاری میں تین ہزار چھ سو پچاس مسلم میں چھ ہزار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کے تابعین اور پھر ان کے آگے تبا تابعین یہ بہترین زمانہ ہوگا اور تیسرے ایک اور ترک میں آتا ہے کہ تبا تابعین کے لیے بھی اس میں تو تابین تک ہے تبا تابعین والا ترک بھی صحیح مسلم میں موجود ہے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ آئیں گے یعنی جیسے ہی یہ تاب تبا طابئین فوت ہونا شروع ہوں گے تو دین میں پولوشن زیادہ آنی شروع ہو جائے گی نمبر ایک امانت میں خیانت کرنے والے نمبر دو جھوٹی گواہی دینے والے اور نمبر تین موٹاپے کو پسند کرنے والے ظاہر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت پھیل جائی پھر لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے سارے وظیفے لگے ہوئے تھے خوریوں کی عادت پڑ گئی تھی اور پیڑ پھر لوگوں کے نکلتے تھے تو یہ تین چیزیں عام ہو جائیں گی اچھا یہی حدیث جب سنن مسائل کبرا میں آتی ہے انٹرنیشنل رنگ کے مطابق نو ہزار دو سو بائیس تو اس میں الفاظ یہ ہے اکریمو اصحابی میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بخاری میں بھی ہے لیکن میں مسلم کا ترک پیش کر رہا ہوں چھ ہزار چار سو اٹھاسی یہی وہ حدیث ہے جو عموماً آدی بیان کی جاتی ہے صرف چند حقائق پر پردہ ڈالنے کے لئے لیکن میں پوری بیان کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے صحیح مسلم 6488 ایک مرتبہ سیدنا عبد الحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے درمیان جھگڑا ہو گیا بحثیت انسان تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو اب تم کس کو کہا خالد ابن ولید کو مجھے آپ کو نہیں کہا چودہ صدی کے مولویوں کو نہیں کہا خالد ابن ولید کو کہا خالد اب تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دو نا تو میرے صحابہ نے حالانکہ صحابی تو خالد ابن ولید بھی تھے حضور نے بینچ مار کر دیا کہ خالد تو اس وقت صحابی بنا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا ہے اور عبدالرحمان بن عوف اس وقت جب مارے کھانے کی باری تھی صلاح حدیبیہ سے پہلے کا میرا صحابی ہے اور تو اب آ کے میرے صحابی کو گالی نکال ہے خالد میرے صحابی کو گالی مت نکال اگر تب اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی آج کا تقریباً سوا چھ سو گرام بنتا ہے ایک کلو کا بھی چوتھا حصہ آدھا حصہ ایک کلو گرام کا اور پھر فرمایا نہ اس مد کو پہنچ سکتا ہے نہ اس کے آدھے کو یعنی ایک کلو کے چوتھے حصے کو بھی تیری یہ جو صحابہ نے اس وقت گندم خیرات کی تھی تیرا اہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا یہ وہ حدیث ہے جی میرے صحابہ کو برا مت کو میرے صحابہ کو گالی مت دو اور پھائی دسو یہ ہے کہ بارے میں ہے کیوں بیسیکلی وہ چھپانا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو حضرت علی پر ممبروں پر لانت کی جاتی تھی گالیاں نکالی جاتی تھی وہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ان پہ بھی فتوا فٹ ہوگا تو بھائی یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ میں پٹوا دو اسلام جو ہے وہ دو نمبر نہیں کرتا اسلام میں رولز ریگولیشن سب کے لیے برابر ہے بال انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو اینڈ پہ کنکلوڈ کروں گا تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کے فضائل کے چیپٹر میں اور یہ حدیث میں حیران ہوئی میں نے نہ آج تک کہیں پڑھی تھی حالانکہ یہ صحیح مسلم میں نہ آج تک سنی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا یہ ایکسپلور ہوئی اس لیکچر کو تلاش کرتے ہوئے سے پہلے یہ بار یہ لیکچر بھی میں نے کئی سالوں میں تیار کیا ہے میں آستا نوٹس بناتا رہتا تھا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 6412 فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ صورت الطبہ کے اندر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب استی آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب ابو سفیان صحابہ کرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے حضرت سلمان فارسی حضرت سہیب رومی اور حضرت بلال حبشی ربی اللہ عنہ اجمعین ٹاپ کے صحابہ یہ سابقون ان صحابہ کو تو خیرہ شیعوں بھی مانتے ہیں یہ موجود تھے تو ابو سفیان کلمہ پڑنے کے بعد جب وہاں سے گزرا ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا آج تُو کلمہ پڑ کے بچ گیا ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا اب حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود تھے وہ بھی سابقون ال میں سے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی وہ نیو مسلم ہے اور مکے کا سردار ہے اس کا دل دکھ جائے گا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا انہوں نے آ کے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا فرمایا میں ابو بکر جا کے معافی مانگ تو انہیں بلال کا دل دکھا دیا اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ یہ لوگ در کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور سہیب رومی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتدا کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر واپس آئے آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جان یہ لوگ ہیں بہرل ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کا احترام کرتے ہیں تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے ماویہ بن ابی سفیان انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا چوتھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کڑوی گولی یہ حدیث جو ہے یہ کڑوی گولی ہے کڑوی گولی انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری میں چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث جب تحکیم کا مسئلہ ہوا جنگ سفین کے بعد تو اس وقت حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں آئے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اس خطبے میں اہل مدینہ سارے جمع تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس مجلس میں نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ہفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن بھی تھیں انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ ماویہ کی تقریر جا کے سنو وہ کیا کہتے ہیں اور بھائی تو وہاں جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ شمار کر لیا جائے کیونکہ جو حاضر نہیں ہوتا تھا سمجھا جاتا تھا یہ اب غدار ہے یہ امیر معاویہ کی بات نہیں کرنا چاہتا تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس تقریر میں چلے گئے صحیح بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں ہے یہ حدیث آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں کیوں ہے مام بخاری لے کر آئے بعد میں بتاتا ہوں اب وہاں جب پہنچے تو حضرت میر ماویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا اور کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں ولی اب اللہ تعالیٰ یعنی عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میں تیرے باپ حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حق مجھے ہے ولی اعظب اللہ تعالیٰ یہ جرت کبھی حضرت علی نے نہیں کی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کا فضائل کا چیپٹر ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی عدیز لکھی ہے حضرت علی کے بیٹے نے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر پوچھا کون اس کے بعد کون فرمایا عمر تو کہتے ہیں میں نے پھر خیال کیا کہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ الحمد اللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت وسیلہ حامیم مسجدہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں فٹ ان بیٹھتی ہے حضرت علی کے اوپر یہ آج اور کہا کہ بیٹا میں تو عام مسلمان ہوں اور حضرت امیر ماوی رضی اللہ تم کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں بولے بلّہ اللہ جب مجمع چھٹ گیا تو تابعین کچھ انہوں نے عبد بن عمر کو کہا کہ آپ نے یہ آپ نے حضرت ماویہ کو جواب کیوں نہیں دیا ادھر کھڑے ہو کر جب انہوں نے حضرت عمر کی یہ گستاخی کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا یہ گوٹ کھول کے میں وہیں پر کھڑے ہو کر ماویہ کو جواب دوں کہ ماویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے یعنی مولا علی ربی اللہ کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر نہ ابو سفیان مسلمان تھا اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت حضرت علی بھی مسلمان وہ تو خیر شروع کے مسلمان اور عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھے تو اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ خندق تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آنا شروع ہو گئیں تو میں نے کفایت کر لی صبر کر لیا اور وہ راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے صبر کیا فتنے سے بچ گئے کیونکہ اگر صبر نہ کرتے تو پھر تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ولے آب تعالی اب رہا مسئلہ اللہ ان کا اسی کانٹیکس میں میں بتا دوں رضی اللہ ان کا دو مطلب بنتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو دعائیہ کلمات ہوں گے تو اللہ ان سے راضی ہو اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ صلاح ادیبیا او اور اس سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے definitely. کیونکہ آپ نے وہ آئے سن لی یہ میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں بعد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کیٹاگوریکل مینشن کر کے بعد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو ان میں بھی جو اہل ایمان کامل ایمان ہے وہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا کیا مطلب تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہ پرٹیکولر رضی اللہ عنہ ہو آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی سورت الفتح جو ہے اس کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تو یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ ان سے راضی ہو آپ احدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بخاری اور مسلم اور باقی احدیث کی کتابیں ان میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں ملے گا بہت کم ملے گا کبھی کسی چیپٹر کی ایڈنگ میں ورنہ ڈائریکٹ ہی حدیث شروع ہوگی ان عائشہ تھا قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابھی ہُرا تھا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے عربی اردو ترجمے کی نہیں بات کرا عربی کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے بہتر ہے دعا دے دیں ضروری جو چیز ہے وہ درو شریف ہے کیونکہ جامعہ میں حدیث موجود ہے کہ وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروج نہ پڑے اور المستدرک للحاکم میں ہے حدیث کہ وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درو شریف نہ پڑے اللہ محمد علی محمد وبارک وسلم تو ربی اللہ ال بھی کہا جا سکتا ہے اس کے ثبوت میں صحیح مسلم جب شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کو روایت کیا ہے امام مسلم کے شاگرد نے جن کا نام تھا ابو اسحاق تو حدیث جب یہ صحیح مسلم کی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ابو اسحاق کہتے ہیں کالا مسلم بن حجاج الکشیری ابو الحسین ابو ابوالحسین ان کی کنی تھی عزت امام مسلم کی مسلم بن حجاج الکشیری رضی اللہ تعالی ان تو امام مسلم کے شاگز نے امام مسلم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں لکھا ہے شروع میں کتاب الام میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے بریلوی مکبہ فکر کے لوگ تو پہلے ہی کائل ہے دیوبند بریلویوں پہ اطراف کرتے ہیں حالانکہ میں بتاؤں المند المد جو انیس سو چھ میں علماء دیوبند کی کتاب چھپی حسام الحرمین بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پر تو اس کے آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے مقدمے میں تو ویسے کہتے ہیں یہ بریلوی شیخلقاز رانی کو کیوں رضی اللہ کہتے کہتے ہیں یہ کو کیوں کہتے ہیں تو اپنے تو انہوں نے چورویں صدی کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے تو یہ سارے قائل ہیں کہ یہ دعائیہ طور پر کہا جا سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو ہم آپ کو بھی دعا دے سکتے ہیں آپ مجھے بھی دعا دے سکتے ہیں اس کے سبوت میں پا کی یہ دو آیات ریفرنس فائیو فور اور فائیو آپ کے پیج پہ اعوذ باللہ اللہ حصبی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عام الصالحت بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے اولا ہُم خیر البرییہ وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ایمان والے لوگ کافر پسندیدہ ایمان والے پسندیدہ جزا عند ہند ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں جنات عدن تجری ان تجریم الانہار انہار ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیحا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ ان ہم وردو عنہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی تمام اہل ایمان کے لیے یہاں پہ آ گیا لمن کا من خش یا ربا یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ ان ہوں ورد تو ہم یہ الحمد للہ حسن رکھتے ہیں کہ امام بخاری بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام مسلم بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام ابو دعد بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام ترمزی بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام شافعی بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام مالک بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام احمد حنبل بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام جعفر صادق بھی رضی اللہ عنہ ہیں امام باقی رضی اللہ عنہ ہیں الحمدللہ اور اس سے بھی کلائمیکس جس کا کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی وہ ریفرنس فائب ہے سورت الفجر کی آیت نمبر ستائیس سے تیس تک یہ جو ریفرنس فور تھا سورت البینہ کی آیت نمبر تیس تھی پارہ نمبر تیس کے اندر آیت نمبر سات اور آٹھ پارہ نمبر تیس میں اور اب ریفرنس ہے سورت الفجر کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک پارہ نمبر تیس میں یا اتن نفس المتمین یہ ہر اہل ایمان کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے اے اطمینان والی جان ارج رب کی را و اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی رضی اللہ عنہ فدخلی فی عبادی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا اب یہ تمام اہل ایمان کے لیے جو بھی نفس مطمئنہ ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر علیہ السلام یہ بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ تو شیعہ سننی کا چکر بن گیا اور پھر عجیب طریقے سے مولویوں کی تقسیم ہے ان چیزوں کے جواب کسی علماء کے پاس نہیں سوائے اس کے فتوا لگانا شروع کر دیں گے جی فلاں وہ جو ہے وہ فلاں شیعہ ہو گیا فلاں ناسبی ہو گیا فلاں جو ہے وہ نجدی ہو گیا فلاں یہ ہو گیا یہ فتوہ ان سے لگوا لیں علمی دلائل کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ حرام کن چیز ہے کہ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال ہم خود کرتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں السلام و وعلی عباد اللہ عمین بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا اپنے پر بھی سلام پڑھتے ہیں ولا اباد اللہ سالم تمام نیک بندوں پر اس میں فرشتے بھی شامل ہیں صحابہ بھی صابئین بھی تب تابیم بھی،, بھی،, بھی،, بھی،, بھی کیا تک آنے والے نیک لوگ شامل ہیں پھر ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں جو دعا دعائی السلام علیکم محلت دیاری من المؤمنین محلتیاں سلامتی ہم ان پر بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم یہ ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں تو مرنے کے زندگی میں بھی بھیجیے آپ مرنے کے بعد آپ مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف شیعہ سنی کی ٹسل کی وجہ سے یہ مسئلہ کنٹرورشل بنا ورنہ یہ ہے نہیں تھا اختلافی مسئلہ اس طریقے سے اس کے ثبوت میں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ تین سو اٹھارہ نمبر حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے ان دونوں پر سلامتی ہو علیہ احمد صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث انٹرنیشنل امری کے مطابق امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے امام حسین کے فضائے والے چیپٹر میں حدیث لی امام حسین علیہ السلام انہوں نے لکھا اور یہ خالی امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے انٹرنیشنل امری کے مطابق 4640 نمبر حدیث میں مولا علی کے ساتھ علی علیہ السلام لکھا اور خالی امام ابود نہیں امام ترمزی نے بھی انٹرنیشنل ری کے مطابق 2226 نمبر حدیث میں امام علی علیہ السلام لکھا سعید علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا الحمدللہ تو یہ ہماری کرٹیکل گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر سکس آخری ریفرنس ہے انشاءاللہ اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ محمد صلی محمد امال علی محمد کما صلی ابراہیم ولا علی ابراہیم مجید اللہ بارک علام محمد امال محمد کما با رکتا ابروہیم ابروحیم مجیب بھائیو یہ سب سے کریٹیکل گفتگو ہے بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے اسے پوری توجہ رکھنی ہے کیونکہ یہ اب نازک ترین مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو چکی ہے ریفرنس نمبر سکس سورت الحجرات کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ اعوذ باللہ من اللہ شعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت آراب منا یہ بدو لوگ پینڈو لوگ عربی لوگ فخریہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے اے نبی تم پر یہ احسان جتاتے ہیں قُلْ لَمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے ولاقن قلو اسلم بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے لما ید قل ایمانو فی اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان کہاں سے لے آئے ایمان والوں نے تو پھینٹیاں کھائی ہوئی ہیں مکے میں سلا دیویہ سے پہلے کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں آج آ کر ہمارے محبوب پر احسان جتاتے ہو وہ تو اللہ و رسول اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی یعنی کنٹینیوسلی آپ اطاعت اختیار کرو لا یا من آ مالکم آ اللہ تعالیٰ تمہارے عمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا ان اللہ وفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تم بھی اگر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پرفارم کرو گے تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح ایکسیپٹ ہوگا جس طرح کے باقی مسلمانوں کا لیکن ابھی یہ دعویٰ نہ کرو اور یہی وہ لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے وہ میں آپ بتاؤں گا بخاری اور مسلم سے ان شاء اللہ اندین اب یہ بھی سن لو کان کھول کر تم ایمان کا دعوی کرتے ہو ہے مسلمان ہو ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے جان لو بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ رسول ہیبو اور پھر کسی شک میں نہیں پڑھتے جب بھی قربانی مانگی جائے گی فوراً اپنے آپ کو پیش کریں گے یا رسول اللہ جان حاضر ہے شک میں نہیں پڑے سبیل اللہ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا الصادقون ایسے لوگ ہیں اصل میں سچے یہ اگر اپنے آپ کو کہیں نا کہ ہم مومن ہیں ابو بکرو عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہیں تو یہ جچتا ہے تم لوگ نہیں تو بھائیو یہاں پر وہ تیسری کیٹاگری جو ہم نے سورت الطبا کی آیت نمبر ایک سو دو میں پڑی تھی کہ ابھی ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے امال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے امال کو مستقبل میں دیکھے گا یہ وہی آراب ہے جن کا یہاں پر ذکر آیا وہ اہل مدینہ میں سے بھی تھے اور ارد گرد کے گاؤں ایریا میں سے بھی تھے اور انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی اسٹرینتھ کا جو ریشو پروپورشن ہے وہ کم ہو گیا وہ کس طریقے سے سورت الانفال کے اندر ذکر آیا پہلے کہ ایک مسلمان دس پر بھاری ہے آیت نمبر 65 میں ایک مسلمان 10 کاپروں پر بھاری ہے پھر آیت نمبر 66 میں آئے کہ مسلمانوں اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچ لیا ہے کیوں کہ وہ جو ایک دت پر بھاری تھا وہ تو شروع کے مسلمان تھے اب تیزی سے لوگ مسلمان قبول اسلام قبول کر رہے تھے تو اوور آل ریشو گر گئی تو اب ایک مسلمان دو کافروں پر بھاری ہوگا ایک دس کی نسبت ڈراپ ہو کر ایک دو پر آ گئی آیت نمبر 66 میں سورت الانفال کی اور اس کی پریکٹیکل مثال غزوہ حن بھی ہے غزوہ ہنین کے موقع پر جو کچھ ہوا آیت نمبر اسی غزوہ ہنین کی سورت و توبہ کے اندر آیت نمبر اسی میں آیا کہ مسلمانوں نے کہا آج تو ہم بہت زیادہ کثرت میں ہیں بارہ ہزار کا لشکر تھا بنو سکیف کے ساتھ لڑائی ہوئی بارہ ہزار لشکر میں سے صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے باقی سب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے صرف اسی لوگ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رج کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے آواز لگائی کہ کہاں ہے اس حاب کہاں ہے اس احد پھر سارے واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ کی برکت کی وجہ سے باقیوں کا حوصلہ بنا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب فتح دی اور ہزاروں اونٹ مالے گنیمت میں ملے اور صحیح مسلم میں آتا ہے اسی موقع پر ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اٹھ دیے اور انسار کو کچھ نہیں دیا تو انصار کے لوگ آپس میں چیما گوئیاں کرنے شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ اس پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور تک بات پہنچی تو حضور نے انصار کو بلا کر کہا انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں ہمیں تو آپ چاہیے ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے تو یہی وہ لوگ تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد تم پر ظلم ہوں گے یہاں تک کہ حوض پہ مجھے آ کے ملنا وہاں تمہیں بدلہ پھر دلوایا جائے گا سخن, سخن رب آدی وہ آ رہی ہیں احادیث انشاءاللہ بعد میں اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے متفق حدیث کہ ملے جلے امال کرنے والے صحابہ میں ایمان والے لیکن ملے جلے امال والے منافق بھی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے اس معاملے میں بخاری میں 6707 مسلم میں تین سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم نام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا جب وہ غزوہ خیبر کے بعد ایک نامعلوم جگہ سے تیر آ لگا اور وہ شہید ہو گیا صحاب کرام نے کہا کہ اسے جنت کی مبارک ہو کتنا خوش نصیب شخص تھا حضور کا خادم خدمت کرتے کرتے اس کو شہادت کی موت آئی تو اسے جنت مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ نے جب یہ صحابہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مالے غنیمت کی صرف ایک چادر چوری کی تھی اور وہ چادر آج کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور تم جنت کی کچھ خبریاں دے رہے ہو صحابی تھا تو یہ بات یاد رکھیے خالی مرتبہ نہیں ہے صحابی اگر جرم کرے گا اس کی سزا بھی ڈبل ہے سورت الحضام میں نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا کیونکہ اجر بھی تو پھر دگنا ہے نا خالی نام پہ ٹائٹل تو نہیں لگوانا تو اب وہ خادم صحابہ اسے جنت کی پشارت دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ ولّہ تعالیٰ نے دکھا دی وہ غیبی چیز کہ وہ آگ کی چادر بنائی گئی ہے اس پہ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات بیان کی تو مالے غنیمت سے باقی صحابہ نے بھی جو چوریاں کی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سب نے لا کے مالے گنیمت میں جمع کروائی حتہ کہ کسی نے ایک تسما بھی اٹھایا تھا وہ تسما بھی لا کے ایک رسی کا ٹکڑا بھی کا رسول اللہ یہ رکھیں اب یہ تھے اہل ایمان والوں کے آپ دیکھیں فوراً سمے نہ آتا آنا اور یہاں ہمارے بڑے بڑے لیڈر عوام کا پیسہ کھا جاتے ہیں ان کو کوئی شرم و یاد نہیں آتی جدہ دا لگتا ہے وہ کھا جانا ہے چاہے لیڈر ہوئے تو پامے چوکیدار لیول کا بندہ ہوئے جس کا جتنا دعو لگتا ہے وہ مال کھا جاتا ہے دوسروں کا تعالی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلاح حدیبیہ کا صحابی عزباللہ. وہ دیکھ لیں وہ تو اعلیٰ درجے کا صحابی ہے بینچ مارک ہے ابو البادیا رضی اللہ تعالیٰ نو میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ نو ہی کہوں گا ان سے احادیث بھی روایت ہیں لیکن ان پہ کیسا معاملہ آیا ان پہ کیسی تقدیر غالب آئی کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین میں یہ حضرت میر مادیا ربی اللہ عنہ کی طرف تھے اور عمار ابن یاسر چیف آف آرمی اسٹاف تھے مولا علی کے جنگ صفین میں انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا اور بعد میں پھر روتے تھے پوری زندگی اس کا حوالہ بھی میں دیتا ہوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل ابن کے مطابق سولہ ہزار سات چوالیس نمبر عزیز ہے سخت رویا کرتے تھے کہ مجھ سے امار ابن یاسر قتل ہو گیا اور مصرد امام احمد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سترہ ہزار آٹھ سو گیارہ نمبر حدیث اور المسترک للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی اسے جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا دوزخ کی آگ میں ہے اور ابو ابوالغازیا تھا وہ صلاح دیبیا کا صحابی اللہ محبت اللہم علی الاسلام، اللہم من اللہ تب علام اللہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے مجھے سنن تبرانی میں وہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ کا قول یاد آ گیا وہ کہا کرتے تھے صحابہ صبح میں سے تھے اور اتنے عظیم شان سے آبی تھے کہ جب شام فتح ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چیف جسٹس آف شام بنا کے انہیں بھیجا چیف جسٹس آف کوفہ سعید البن مسعود ربی اللہ کو بنایا اور چیف جسٹس آف شام ابو ابودردا کو ابو دردا یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ اللہ من النفاق بینا اللہ میں نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں کچھ تابعین پاس تھے نے کہا آپ آب بھی ابو دردا انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت تک اس کا امام بھی سلامت رہے گا یا نہیں بولے یہ تو صورت و توبہ میں بھی آئے گزری ہے اس طرح کی ہمارے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ امام بھی سلب کر لیتا ہے بر یہ ابوالغادیا سے ہوا اللہ تعالیٰ ان کی نیک امال کے سبب ان کی غلطیوں کو معاف کرے برال ان پہ یہ چیز فٹ ہوئی بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری کا نمبر میں نے بتا دیا کہ امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی جو دو زخ کی طرف بلانے والی ہوگی اور امار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا یعنی اللہ کی طرف اس لیے کہ سیدنا علی کی اطاعت امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا الدینہ امن عطی اللہ و اطی و و اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو تو اب یہ اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یعنی ان کے یہ اماز جو ہیں دوزخ میں لے جانے والے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ اس کا کلائمیکس بھائیو اب وہ چار احادیث ہیں جن کی وجہ سے اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ہمیں عموماً نہیں بتائی جاتی اب صحابی کی ڈیفینیشن بھی اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں جو کامن ہے وہ سن لیجئے صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اگر مرنے سے پہلے اس نے کفر اختیار کیا بھی صحابیت ختم اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایمان قبول کیا لیکن حضور کو دیکھا نہیں تب بھی صحابی نہیں جیسا کہ سیدنا ویسے کرنی صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے پھر الٹیمیٹلی مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے مولا علی کی بیت کی اور جنگ میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ صحابی نہیں ہے حالانکہ حضور کے دور میں ایمان بھی لا چکے تھے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص زندہ تھا ایمان نہیں لایا لیکن بعد میں ایمان لایا اگرچہ حضور کو دیکھ چکا تھا وہ بھی صحابی نہیں وہ بھی تابعی ہوگا اگر ایسے کرنی بھی تابعی اور وہ بھی تابعی اس کی مثال کا بن احبار ہیں جو یہودی عالم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پچیس تیس سال کے یہ یگ نوجوان تھے ایمان نہیں قبول کیا بعد میں ایمان قبول کیا اس لیے ان کو تابئی کہا جاتا ہے صحابی نہیں کہا جاتا اب یہ میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو موت تک ایمان پر قائم رہا وہی صحابی ہوگا ورنہ اگر کوئی مرتد ہو گیا وہ پھر سے ہابی نہیں اس کے ثبوت میں میں چار احادیث اور چاروں ہی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے متفق علیہ حدیث یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی یہ کہیں سے ایکسپلور کر لی یہ بخاری اور مسلم میں میں ان کے نمبر بتا دیتا ہوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث بخاری میں تین ہزار مسلم میں سات نمبر حدیث ایک قاتب وہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ بڑا کہتے ہیں نہیں کہ وہ قاتب وہی تھا قاتب وہی تھا یہ قاتب وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھتا تھا مشرقین سے جا ملا کافر ہو گیا وہی لکھتا تھا آپ سے ابھی بھی نہیں تھا جب وہ مشرقین سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ظاہر ہے اسلام کا کہ اتھینٹسٹی چیلنج ہو رہی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں وہی یہ بھائی ہے ماض اللہ اب اسلام کی اتھیسٹی چیلنج ہو رہی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے کبھی قبول نہیں کرے گی اس کو زمین میں دفنایا جاتا زمین اگل کے بار پھینک دیتی کتنی بار دفنایا گیا اتنی بار باہر اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک راستے سے گزرے تو ایک چوراہے پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو ہم نے لوگوں سے پوچھا اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو وہ کہتا ہے جیسے ہی دفنااتے ہیں زمین باہر پھینک دیتی ہے تو امام بخاری اس حدیث کو حضور کے موٹزات کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ حضور کی یہ نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا قاتب وہی تھا وہ کہتا تھا حضور کو تو کچھ نہیں آتا میں جو لکھتا ہوں وہی وہی بن جاتی ہے تو حضور نے کہا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی بولے ہازوب اللہ اب یہ بھی صحابی تھا عام صحابی نہیں تھا قاتب وہی تھا مرتد ہو گیا حضور کی زندگی میں دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں 1399 اور 1400 اور مسلم میں 124 سیدنا چوبیس بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے قبائل مرتد ہو گئے منکرین زکات بن گئے کچھ کا قزاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے یہ حدیث شروع ہی اس سے ہوتی ہے قبائل مرتد ہو گئے تو مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو حضرت صدیق کے دور تک تو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے پھر سعیدہ صدیق نے ان کے خلاف کتاب کیا جو میں نے مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور بی زکات سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے ہی حدیث بیان کی ہے اور کہا کہ زکات اللہ کا حق ہے مال میں جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتاب کروں گا اسی کانٹیکس میں تیسری حدیث ہے سونند دارویں کے مقدمے میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق اکانوے نمبر اور المسترک للحاکم میں آٹھ ہزار پانچ سو اٹھارہ امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی مواقف کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وی تن اللہ افواج اللہ کی طرف سے فتح آ یعنی فتح مکہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں حضور نے یہ آئے تلاوت کی اور پھر کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل جائیں گے تعالی وہ فوجوں کی فوجیں کیوں ہو رہی تھی ایک قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کر لیا باقی سب نے کہا پیچھے اس امام کے جس طرح یہاں بھی چودھری ڈیسیو کرتا ہے جی اس دفعہ نونلی کو ووٹ ڈالنی ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ڈالنی اس دفعہ پیپلز پارٹی کو پیچھے سارے مزارے ادری ووٹ ڈالتے ہیں تو قبائل کے سردار مسلمان ہو رہے فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں قبائل جب مرتد ہوئے تو فوج در فوج لوگ مرتد ہو گئے صحابہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت البدا کے موقع پر دیکھا تھا ولی آداب چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں چار ہزار چھ سو پچیس مسلم اور چھ ہزار پانچ سو چھتر اور مسلم میں پانچ اور سات اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بخاری میں دس تو رک ہیں کم از کم تو میں نے بخاری اور مسلم دونوں کے حوالے بھی دے دیے آپ کو کم از کم دو دو حوالے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ کو میرے حوزے کو اثر پہ لایا جائے گا یہ پکڑ کے جو یہ بعض اہل بجارے بریلوی دیوبندیوں پہ یہ دیس لگا رہے ہوتے ہیں اور دیں یہ بدتوں کے بارے میں ویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کے بارے میں طویل عام میں چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل عزیز ہو شیعہ ہو جو بھی برے مال کرے گا وہ بھگتے گا وہ تو بہاری مسلم کی عزیز ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے میرے صحابہ کو حوض کو لایا جائے گا اور میں کہوں گا یار رب یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں میں انہیں حوض کو سے جب مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدراتیں جاری کر دی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلماتے ہیں پھر میں کہوں گا سخکن سخن لمن وبادی سخکن سخن لمن بدر آبادی ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا بولے آدھا ہی رہتا اور پھر بہاری اور مسلم کی وہ میں نے حوالے دیئے انہی میں بہاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے پھر میں وہی کہوں گا جو ابد سال عیسا ابن مریم کہیں گے جو سورت المائیدہ کی آخری رکو کے اندر آتا ہے وہ آئےت عیسا علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو اے عیسا علیہ السلام کہیں گے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان پر مجھے اٹھا لیا, پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے لیکن اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا چیدہ فائدہ دے گا معافی وغیرہ کوئی نہیں جو مرتد ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں میں بھی حضرت عیسیٰ کی طرح یہی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب تیرا اور ان کا معاملہ ہے میں ان سے بری ہوں ولی آدھب اللہ اور یہ جو میں نے تعویل کی ہے یہ تاویل نہیں ہے یہ اس کی تشریح ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزار چار سو سینتالیس بخاری تین ہزار چار سو بخاری تین ہزار چار سو یہی اصحابی اصحابی والی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تو بخاری کے راوی نے خود بتا دیا کہ یہ پہلے صحابہ تھے بعد میں مرتد ہوئے ولی اور اسی بخاری اور مسلم میں ایک ترک میں پھر یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملئی تابعی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اینڈ پہ وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہم تُر سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کبھی بھی اسلام سے الٹے قدم نہ پھرے اللہ من تہ منا فی علی الاسلام ومن تہ منا فتبفَ المان بھائیو اسی لیے ہم اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ اہل سنت ایز فرقہ نہیں فرقہ وارگت اسلام میں حرام ہے ہم مسلمان ہیں من کے پوائنٹ آف ویو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے ہرز جاں بنائے ہوئے ہیں بڑی مشہور حدیث جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھ دعود میں چار ہزار چھ سو سات باجہ میں فورٹی تھری نمبر حدیث مسن امام میں احمد میں موجود المسترکل احاقے میں موجود امام صاحبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاق سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشک بار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الوداعی گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دین میں نئی نئی بدتیں داخل ہوں گی ان سے بچنا تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور اس وقت علیکم سنتی و سنت الخلفا راشدین المحدی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیجین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اگر گمرائی سے بچنا چاہو گے تو الحمدللہ اور وہی ہوا مرتدین سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سامنے آئے اور انہوں نے اسلام سے روگردانی کی ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں حضرت عمر کا دور پھر بھی سکون سے گزرا حضرت عثمان کے دور میں وہ مرتدین تو نہیں تھے مسلمان ہی تھے لیکن ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی تھی اختلاف رائے ان کا درست تھا لیکن جس لیول تک وہ پہنچے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں علی کم بس بس الخلفۂ راشدین یہ حدیث یہاں پر آ کر معذ اللہ کوئی پنکچر نہیں ہو گئی یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے حضرت علی تک بھی وہ بھی خلفا راشدین ہے کیونکہ جامعہ تر اور ابو داود کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ خلافت تیس سال تک رہے گی اور وہ راوی حضرت سفینہ کہتے ہیں گنو کہ ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ وہی حدیث ہے جس کا میں حوالہ پہلے دے چکا اسی حدیث میں علیہ السلام کا لفظ ابو دعد اور ترمزی نے استعمال کیا ہے تو راوی کہنے لگے کہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہ پارٹی ہے حضرت میر ماویہ اس وقت خلیفہ تھے یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور مولا علی علیہ السلام خلیف برحق ہے یہ اس حدیث میں ہے جو میرے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہوئی ہے میں وہ تعارف بھی انشاءاللہ یہاں پر کروا دیتا ہوں چاہے جنگ جمل ہو چاہے جنگ سفین ہو چاہے جنگ نہروان ہو تینوں مخالفین اگرچہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے خلیف برہق کے خلاف بغاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث تمام جنگوں کے بارے میں مولا علی کے حق میں موجود ہیں وہ پورا ایک چیپٹر ہے تین گھنٹے چاہیے میں نے الحمدللہ وہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے سات لیکچرز میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج کا لیکچر یہ آٹھواں ہو جائے گا ان ایشوز کے اوپر اب یہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہ آٹھ لیکچر پورے ہو گئے وہ سات لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہیں اور دو ریسرچ پیپر ہیں نمبر ایک فائیو اے رافظیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ تین ایم بی کی فائل ہے صرف چار پیجز کے اوپر اور سرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جن میں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور یہ اہل سنت کی متفقہ کتابوں سے یہ پچاس احادیث ہیں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے اسلام آباد میں ایک بھائی نے اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دی ہے تینوں زبانوں کے اندر یہ انٹرنیشنل پمفلٹ بن چکا ہے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ ڈھائی تین ایم بی کی فائل ہے کسی بھی زبان میں اپلوڈ کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈر اسکور فائیو ایٹ یاہ ڈاٹ کام تو میں یہ آپ کو تینوں زبانوں میں عربی اردو اور انگلش کے اندر سرچ پیپر بھیج سکتا ہوں انہی پچاس احادیث میں سے ایک حدیث کے اوپر میں نے آج کی گفتگو مکمل کرنی تھی لیکن ابھی دس پندرہ منٹ اور لگیں گے ایک دفعہ دروشی پڑھے اللہ مسلی محمد علی محمد کما فلی اعلیٰ ابروہی مالا علی بروحیم امداد مجید اللہ مبارک علام محمد امالا علی محمد کما بارک ابروہی مالا علی برہیم یہ تلخ حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دور ملوکیت میں اور اس کے بعد بھی بنو میا کے دور میں مسلسل ساٹھ سال تک ممبروں پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولی اعدب اللہ تعالیٰ اب یہ جتنی احادیث کے میں حوالے دوں گا صرف حوالے دوں گا بیان نہیں کروں گا یہ ان پچاس احادیث میں موجود ہیں جس کا میں نے تعارف کروایا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سعید اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ عربی میں انگلش میں اردو میں تینوں زبانوں میں یہ میرا ریسرچ پیپر الحمد اللہ موجود ہے اس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل بریک کے مطابق چھ اور چھ اور یہ جو مسلم کا چھ ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اشارہ تن بخاری میں سن نبی دود میں 4648 اور 4650 ہزار چھ سن نبی میں اور یہ 4650 وہ ترک ہے جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر ماویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی حضرت میر ماویہ نے ان کو ممبر پہ بٹھایا کیونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عزد دے انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا دلوائی ہو ہاں ان کے دور میں دی جاتی تھیں تو انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی اس لیے کہ وہ ظاہر سنیت کے مقدمے کو ڈپینڈ کر رہے تھے تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھجوائی کہ آپ اس پہ صحت کا حکم لگا چکے ہیں اور شیخ البانی بھی صحیح حدیث ہے سن نبی دود میں چار ہزار چھ سو پچاس اور سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث کہ میم ماویہ رضی اللہ تعالیٰوں نے اپنے سامنے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر چڑھا کر حضرت علی پر لانت کروائی اور وہاں پر پھر سعید ابن زید تڑپ اٹھے جو پہلے دس صحابہ میں سے تھے حضرت عمر کے بہنوئی اشرم ببشرام میں سے انہوں نے کہا ظالم مغیرہ تو جنرتی شخص کو گالیاں نکالتا ہے پھر انہوں نے اشرم مبشرہ حدیث سنائی اور وہاں سے چلے گئے مسند امام احمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس مسرت ابی اعلیٰ میں سات ہزار تیرہ نمبر حدیث یہ ساری میں نے احادیث حوالے کے طور پہ پیش کی پچاس احادیث میں موجود ہیں مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ جاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے اور سرچ پیپر آپ منگوا سکتے ہیں سافٹ کاپی بھی ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے بہرال یہ بدعت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو بنو امیہ میں اسی طریقے سے تھے جیسا کہ آل فرون میں موسا انہوں نے آ کے یہ بد ختم کی اور پھر وہ آیت خطبے میں داخل کی ان اللہ یق بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت علی پر لانت کرے گا اسے میں پھر کوڑے لگواؤں گا مفتری ہے وہ جھوٹا ہے اسی لیے اہل سنت اور اہل تشیع پہلی صدی کا مجدد سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ المتوفا 101 ہجری ان کو مانتے ہیں صرف 38 سال کی عمر میں ان کو برو میاں نے شہید کر دیا زہر دے کر 36 سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور تقریباً ساڑھے اڑتیس سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے تو میری ابھی عمر جو ہے وہ اڑتیس سال نہیں ہوئی تو آپ دیکھ لیں گے کتنی چھوٹی عمر میں اور مشرق و مغرب میں تین برآزموں میں ان کی حکومت تھی اور پیون والا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے کہ تین براعظموں میں اس کے مقابلے کا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کی عاجزی کا یہ حال ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بدعت ختم کی اسی لیے اہل سنت اور اہل تشو ان کو قدر کی نگاہ سے الحمدللہ دیکھتے ہیں اور اب یہ دیکھ لیں برکت میں اس میں اہل سنت کو سو بٹا سو نمبر دیتا ہوں کہ الحمد پوری دنیا میں کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہو ہمارے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی دوبندی اہل عدیث اس کے علاوہ جتنے آپ شوٹس ہیں حنفی شافی مالکی ہمبلی سب کے سب ان کی مشدوں میں اگر تین خلفا کے نام لکھے ہیں تو چوتھے سیدنا علی کا بھی نام لکھا ہوتا ہے اور الحمدللہ للہ آج دنیا میں کوئی سنی نہیں جو حضرت علی پر لانت کرتا ہو یہ الحمدللہ للہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے جبکہ اس کے برعکس اہل تشیعوں میں ایسے رافدی موجود ہیں جو صاحب کے پر لانت کرتے ہیں اس حوالے سے اہل سنت وادی لے گئے ہیں الحمد تو یہ ایک حدیث ہے جو میں نے بیان کرنی تھی آخر میں انہی پچاس احادیث میں سے اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زئی رحم اللہ نے بھی صحیح کہا مسند امام احمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس اور سنبی دود میں چار ہزار چھ سو پچاس اب یہ پرٹیکولر حدیث میں اہل تشیدوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں نے آخر میں جو پانچ پوائنٹس ان کے حوالے سے بیان کرنے ہیں مختصر سے پانچ سات منٹ میں اس کے لیے گراؤنڈ بن جائیں کہ حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوفے کا گورنر بنایا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں کو ان سے ملنے کے لیے سعید ابن زید آئے یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے مسند امام احمد میں بھی ابو دعد میں بھی میں حوالہ دے چکا مسند احمد ایک ہزار چھ سو انتیس ابو دعود میں چار ہزار چھ سو پچاس سعید ابن زید ان کو ملنے کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں آئے بڑی جامع مسجد میں تو وہ بڑی سی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا سعید ابن زید کو جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے اور یہ اشرم و میں بھی شامل ہے وہ دس صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ایک مجلس میں دی گئی تو سعید ابن زید ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا کیف بن القما تو اس نے اشارے کنائے پہ کسی شخص کو گالیاں دینی شروع کی اور کسی پر لانت کرنی شروع کی تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰوں نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ یہ شخص کس کو گالیاں نکال رہے ہیں مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ مولا علی کو نکال رہا ہے تو بل تو سعید ابن زید تڑپ اٹھے انہوں نے کہا او مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ, مغیرہ تین دفعہ تو نبی کا صحابی ہو کر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتا ہے جو ایک جنتی صحابی پر لانت کر رہے ہیں مغیرہ کام کھول کر سن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دوں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو میں نے یہ بات خود سنی میرے دل نے محفوظ کی میں ڈرتا ہوں کوئی میں نے جھوٹ بولا تو قیامت والے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ ہی نہ لے کہ سعید تو نے یہ بات میری طرف کیوں منسوخ کی میں ڈرتا ہوں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بندوں کے بارے میں فرمایا تھا عبد الرحمان بن عوف والی جو روایت ہے ترمزی میں اس میں دس بندوں کا ذکر ہے اس میں دسویں جو ہے ابو عبیدہ ابن جرہ ہے اس میں نو بندوں کا ذکر ہے نو بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہیں اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فل جنا عمر فل جنا علی فل جنا عثمان فل جنہ، حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لیا سید ابن زید نے اور کہا کہ تو علی کو کالیاں نکال کہا ہے وہ جنتی تلحہ فل جنا زبیر فل جنہ عبد الرحمان بن عوف فل جنا ساد بن ابھی وکاس فل جنا یہ آٹھ بندے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اور اگر میں چاہوں تو نومے کا نام بھی بتا دو پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو گئے مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اس نومے کا بھی نام بتائیں کہ وہ نووا شخص کون تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی تو سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوما شخص میں تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے ان کی آٹھ دیکھے ان انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور جب مسجد میں آوازیں بلند ہوئی اور قسمیں دی گئیں تو پھر انہوں نے کہا وہ نوما شخص میں تھا اور پھر فرمایا مغیرہ اور اس کے ساتھیوں سن لو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قتال اور جہاد میں شامل ہوا یہاں تک کہ اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اب تم لوگ اگر حضرت نو علیہ السلام جتنی عمر بھی پالو ساڑھے نو سو سال کبھی بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے چہ جائے کہ مولا علی کو تم گالیاں دے رہے ہو جو جنتی شخص ہے عام صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم لوگ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں شریک ہوا اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اللہ پر قبیرہ. اب آخری پانچ سات منٹ میں وہ پانچ علمی پوائنٹس مختصر سے اہل سنت اور خصوصاً اہل تشیع بھائیوں کے لیے اسی کانٹیکس میں پانچ تن پاک کی نسبت سے پنچ تن پاک جسے جی ہم کہتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ دو سو اکسٹھ ہے اور اس کی راویہ بھی ام عائشہ ہیں اللہ تعالی عنہا ہماری ماں وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی طرح کی ہانڈی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی اتنے میں سیدہ فاطمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لیا پھر سعید علی آئے ان کو بھی لیا پھر سعید حسن آئے ان کو بھی لیا پھر سعید حسین آئے یہ پانچوں ایک چادر کے نیچے ہم تو پنچ تن پاک شرک سے پاک سب تن پاک جو بھی اہل ایمان ہے ہم سب کو پاک سمجھتے ہیں یہ پانچ کی خصوصیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اہلہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحضاب کی عید نمبر تینتیس تلاوت فرمائی ان نما یورید اللہ تصیرا اے نبی کے گھر والوں بے اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاقی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کرتے تو یہ ہے وہ پنج تن پار کی نسبت جو یہ پانچ پوائنٹس میں بیان کرنے لگا پانچ گزارشیں میں اس کو اب پوائنٹس کی بجائے گزارش کا نام دے رہا ہوں پہلی گزارش کہ بھائیو مولا علی رضی اللہ تعالی ہو کے ماننے والے بنے مولا علی کو خوارج نے نہروان کے مقام پر کافر کہا اور سنن نسائی القبرا اٹھا کر دیکھیں اس کا جو سائسے علی والا چیپٹر ہے اس میں لاسٹ باب ہے خوارج کے ساتھ مناظرے کا بیان جو عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے بھیجا چھ ہزار خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے جب وہ وہاں گئے انہوں نے السلام علیکم و اللہ ان کو کہا مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا حالانکہ وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے اور وہاں پر جب مناظرہ ہوا تو چھ ہزار میں سے دو ہزار حضرت علی کے ساتھ آ ملے چار ہزار کے خلاف قتال ہوا اور سب قتل ہوئے حضرت علی کی طرف سے دو یا تین لوگ شہید ہوئے صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جنگ کا تو مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو کافر سمجھتے تھے آپ نے فرمایا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے تو حضرت علی نے جب ان کے جنازے پڑھائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ نہیں جنازے میں دعا نہیں ہے اللہ اغفر اللہ ومیتنا وشاہدنا یہ حضرت علی کا درس تھا کہ اپنے مخالفین جو تمہیں کافر بھی کہے نا ان کی نواز جنازہ بھی پڑھو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے اللہ ان سے راضی ہو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ ہو جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی بہرحال ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تو میں یہاں پر وہ جملہ بولوں گا کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے اور جو بنو میاں کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے آج شیان علی ہم ہیں الحمد ہم ہیں شیان علی صحیح کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مفرت کرتے ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں وہ نہ ہمارے نے ڈالا ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بہاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی یہ ساری چیزیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جو فتوا میرے پہ لگانا ہے وہ بہاری مسلم پہ بھی لگایا جائے وہ منسم مزاج لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ تو ہم تو ہیں الحمدللہ علی کے ماننے والے ہم بنو میا کے ماننے والے نہیں ہم صاحب اکرام علی مردوان کو ربی اللہ انہوں کہتے ہیں دوسری گزارش بھائیو بنو میاں کے کرتوتوں کا جو انہوں نے حرکتیں کی اس کا کوئی تعلق سیدنا ابو بکر عمر اور سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی نے سیدنا ابوبکر بکر عمر عثمان تینوں کی بیعت کی اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں جب مولا علی نے بیعت کر لی تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسا کامل الایمان انسان اور کون ہو سکتا ہے لہذا یہ بالکل پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس میں بھی حضرت عثمان کو سرائے دیتے تھے بخاری مسلم میں آتے ہے وہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے تھے وہ ایک دردناک حقیقت ہے انہی کی وجہ سے حضرت عثمان پھر شہید ہوئے لیکن حضرت علی آخری وقت تک حضرت عثمان کے ساتھ رہے انہیں سمجھاتے رہے تو یہ بالکل پراپو گنڈا ہے جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے پراپو گنڈا ہے جس طرح اہل تشہیوں کے بارے میں اہل سنت میں چند جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے وہ چالیس پارے کہتے ہیں آج تک کسی نے شیعہ کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھا ہی نہیں نہ ایران سے چھپا ہوا قرآن کہ بھائی ہم پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سپارے وہی ہیں کہ نہیں سپارے تو خیر بعد میں ڈویژن ہوئی سیم قرآن ہے یہ سعودی عرب سے چھپتا ہے اور یہی ریڈ پرنٹنگ ریڈ جو کور کے ساتھ جلد کے ساتھ یہی قرآن جو طلحہ یا شام کے رائٹر کا لکھا ہوا وہ ایران سے بھی چھپتا ہے پاکستان میں بھی آپ شیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن لے لیں سیم قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے بالکل اس طریقے سے اہل سنت کے ہاں جب پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اہل تشیعوں کے ہاں بھی ہوتا ہے لہٰذا اس کی پوری تحقیق الحمدللہ ہو چکی ہے اس حوالے سے بنو میاں کے کرتوتوں کا نتنگ ٹو ڈو وت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عن مجمعین تیسری گزارش تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے دیکھے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں مثال کے طور پر یہ شیعہ کے جو عام ذاکرین رافضی جو ذاکرین ہے جاہل قسم کے محرم کے دنوں میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ پھینکا ان کے گھر کو آگ لگائی وہ شہید ہوگی ان کا حمل بھی ضائع ہوا ولی آب اللہ تعالی. یہ جس خبیث راوی نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش المتوقع 140 سو چالیس ہجری تھا لیکن پکا کذاب تھا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ نقل کیا ہے یہ پکا کذاب تھا اس کی حدیث محدثین نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں اور ایون ایون ایون, ایون اہل تشید کے محدسین کے ہاں بھی یہ جھوٹا راوی مانا جاتا ہے جس نے یہ ساری سٹوری گھڑی ہے اب یہ سٹوری جو کہ مطلب کی تھی لہٰذا وہ اہل تشو میں جو رابزی ٹائپ کے لوگ ہیں غالی رافضی انہوں نے لے کے تو بیان کیے اور یہ کیش کروانا شروع کیا حضرت عمر پر یہ تھوپنا شروع کر دیا بل آز بلّہ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے جب راوی جھوٹا ہے اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے ہاں ابان بن ابی عیاش لعنت اللہ علیہ چوتھی حدیث چوتھی گزارش وہ ہے بھائیو دور حاضر کے ایک انتہائی بڑے عالم ہے اگرچہ مجھے کچھ چیزوں سے میں ان سے اختلاف بھی ہے بہرحال ایک بہت بڑے اہل تشید کے عالم ہے حسین الامینی ان کی کتاب دو ہزار تین میں ایوارڈ اس کتاب کو ملا اس کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ جو اہل تشیوں نے اپنا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ یہ یہ پراپو کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو محفوظ نہیں مانتے ہم صحابہ کو کافر کہتے ہیں ہم صحابہ و لانت کرتے ہیں تو انہوں نے تمام چیزوں کا ڈینائی کیا اور جو روایتیں تھیں وہ کہا یہ ساری مردود روایتیں ہیں اس طرح کی تو سنی کے کہ آپ ہی ملتی ہیں جھوٹی روایتیں تو اگر ہمارے ہاں موجود ہے تو آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح یہ روایتیں ہمارے ہاں صحیح نہیں ہیں ہم نے ان کو صحیح مانتے مثلا سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آٹا گون رہی تھی تو بکری جو ہے وہ قرآن پاک کے کچھ سفید کھا گئی جو یہ اکثر مشہور کی حضرت کیشیہ کے بارے میں یہ روایت تو اہل سنت کیا ملتی ہے روایت بھی صحیح ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو تو بھی قرآن غائب ہو گیا اگر چاند سفے بکری نے کھا لیے تو وہ تو صحابہ کے سینوں میں تھا حضور کے سینے میں تھا تو وہ تو کئی بار یہاں پہ بھی معذ اللہ کئی قرآن پاک جو ہیں وہ گٹر میں بھی مل رہے ہوتے ہیں کتنے صفحے جو ہیں وہ ابھی یہ دریا جب یہ ابھی سیلاب کے بعد اترے گا تو آپ دیکھیں گے کتنے جو ہے سفے جو ہیں یہاں پڑے ہوں گے کنارے پہ تو آپ یہ اتریں گے قرآن ضائع ہو گیا تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ صرف پراپو ہوتا ہے تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں یہ کتاب خریدیں شیعت کا مقدمہ حسین الامینی صاحب کی کتاب ہے یہ کسی بھی شیعہ کو مکتبے سے مل جائے گی یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے تقریباً چار سو صفحات پہ بہت مزے کی کتاب ہے اس میں آپ کو ساری یہ ان شاء اللہ اہل سنت کی بھی دور ہوں گی اور اہل تشیعوں کو خود پتا چلے گا کہ جاب یہ ہمارے تو یقید ہی نہیں ہے ہمیں ذاکرین نے وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں اور آخری پوائنٹ پوائنٹ نمبر فائیو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسنا عشری ہیں ان کو چاہیے کہ ایران کے جو اسنا عشری علماء ہیں ان کے ساتھ بھی کو رابطہ رکھیں خصوصاً وہاں سے جو ام یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں لوگ جیسے ثاقب اکبر صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک اور وہ میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ایسے لوگ جو ہیں جو اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے ایسے لوگوں کی صحبت کریں اور یہ لرن کریں کہ یہ دنیا کے اندر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایسا گندا کلچر ہے یہاں سنی بھی عجیب و غریب ہے اور یہاں کی شیعہ بھی عجیب و غریب ہے ایران کے شیعہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ثبوت میں جو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ایرانی فلمیں ہیں ڈبنگ ہو کر اردو میں آ چکی ہیں پہلی فلم ہے امام علی علیہ السلام بائیس قسطوں پر مشتمل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے زندگی کے آخری 10 سال اس میں فلم آئے گئے ہیں حضرت علی کو انہوں نے دکھایا نہیں فلفہ راہدین کو بھی نہیں دکھایا باقی سارے انہوں نے کریکٹر دکھائے ہیں اور آپ حیران ہوں گے اس پوری فلم کے اندر مقدمہ ہی یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے جسے اسپائل کر دیا تھا حضرت عثمان کے چند گورنروں نے حضرت عثمان نے نہیں حضرت عثمان کو حضرت علی سمجھاتے تھے پھر وہ ان گورنروں کو چینج بھی کرتے تھے لیکن آخری وقت تک حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہ اجمعین اچھا دوسری فلم ہے مختار سخوی پر 40 قصوں پر مشتبل جس نے قاتلین نے حسین سے بدلہ لیا تھا مختار ثقافی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب سلمان ابن سرد صحابی جو کوفے میں تھے حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جب جزید کو انہوں نے زبردستی خلیفہ بنا دیا تو وہ انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ان کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ کچھ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ ہے آؤز بلّہ شہید الرجی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس کے راوی ہے وہی سلمان ابن سرت جنہوں نے کوفے میں یہ سارا علم بلند کیا تھا اور حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئے کہ میر ماویہ نے وہ اپنا عہد توڑ دیا ہے جو پانچ انہوں نے عہد کیے تھے حضرت حسن کے ساتھ صلح کرتے ہوئے ایک تو یہ تھا کہ ممبروں پر گالیاں نہیں دی جائیں گی ساوگرام کو اور اس طریقے سے شیان علی پر ظلم نہیں ہوگا اور ان کے مرنے کے بعد خلافت کو شورا کے اوپر چھوڑا جائے گا انہوں نے مخالفت کی ہے اب آپ امت کے سردار بن کر سامنے ان کے خط پر گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تو چالیس قسطوں پر مشتمل یہ مختار صفی والی جو فلم ہے اس کا بھی اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہے تو یہ الحمدللہ آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ کس طریقے سے اصناشری جو ایران کے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے یہاں کے لوگوں سے